مکاشفت القلوب میں ہے حدیث شریف میں ہے کہ ایک دن جبریل امی علیہ صلاۃ بارگاہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی میں نے آسمانوں پر ایک ایسا فرشتہ دیکھا جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا ستر ہزار فرشتے ہاتھ باندھے اس کی خدمت میں حاضر تھے اس فرشتے کے ہر سانس سے اللہ تعالی ایک فرشتہ پیدا فرماتا تھا ابھی ابھی میں نے اس عظیم شان فرشتے کو شکستہ پروں کے ساتھ دیکھا اس کے پر ٹوٹے ہوئے اور وہ کوہ قاف میں رو رہا تھا جب میں نے اسے دیکھا تو کہا تم اللہ تعالی کے حضور وہ مجھ سے کہنے لگا جبلی امی علیہ السلام بار بار اس میں عرض کر رہے ہیں اس فرشتے نے مجھے دیکھا تو کہا تم اللہ تعالی کے حضور میری سفارش کرو میں نے پوچھا تیرا جرم کیا ہے اس نے کہا معراج کی رات جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری گزری تو میں تخت پر بیٹھا رہا تعظیمن کھڑا نہیں ہوا تو اللہ تعالی نے اس لیے مجھے اس جگہ اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے جبریل امی علی السلام جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں آقا ہیں سید ہیں آپ نے کہا کہ میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں رو رو کر اس کی سفارش کی اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کہ تم اس سے کہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے چنانچہ اس فرشتے نے میراج کے دولھ حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو اللہ تعالی نے اس کی اس لغزش کو معاف کر دیا اور اس کے نئے پر بھی پیدا فرما دیے حبیب صلی اللہ تعلّ محمد ولی وحبی وبارک وسلم مدن چین کے ناظرین ماہ رجب المرجب کی آج تیسری شب ہے ماہ رجب شہر اللہ ہے اللہ کا مہینہ ہے ماہ رجب توبہ کا مہینہ ہے ماہ رجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے ماہ رجب کی چھ تاریخ کو سلطان الہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعلع علیہ کا اس سے پاک منایا جاتا ہے ماہ رجب المرجب کی پندرہ تاریخ کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعلع کا اس سے پاک منایا جاتا ہے ماہر رجب کی بائیس تاریخ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور سے پاک بنایا جاتا ہے اور ماہ رجب ماہ معراج بھی ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو معراج کرائی اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مجزا ہے نبوت کا یعنی اعلان نبوت کا بارہواں سال تھا جب ہمارے پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نوازے گئے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا آپ نے سفر رات کے انتہائی قلیل عرصے میں کیا اور اس کا ثبوت قرآن پاک سے ملتا ہے سورہ بنی اسرائیل اور اس سورت کو سورہ اسرا بھی کہتے اس کے شروع میں اس کا ذکر ہے جو اس کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا سفر معراج میں ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر فرمائی اللہ تبارک و تعالی کا انتہائی قرب حاصل کیا اور اس کا ثبوت قابل اعتماد مشہور اور صحیح احادیث سے ملتا ہے اس کا انکار کرنے والا یعنی آسمانوں کی سیر اور قرب الہی کا انکار کرنے والا وہ ایک گمراہ یہ بھی یاد رہے معراج شریف بیداری کی حالت میں ہوئی جسم و روح کے ساتھ ہوئی اور سفر معراج میں جبریل امی علی السلام جنتی براق لے کر شاہ بہروبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انور میں حاضر ہوئے دو عالم کے سردار محبوب غفار صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی عزت و اکرام و احترام کے ساتھ سوار کیا گیا آنن فانن آپ بیت المقدس پہنچے وہاں سارے نبیوں کی امامت فرمائی پھر آسمانوں کی سیر فرمائی آسمان کے ہر دروازے کو جبریل امی علیہ السلام نے کھلوایا ہر ہر آسمان پر انبیاء نے آپ کا استقبال کیا آپ کا احترام کیا آپ کی تشریف آوری پر آپ کو مبارکباد دی پھر شبی کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدرت المنتہا پہنچے اس مقام پر کہ جس کے آگے بڑھنے کی کسی مقرف رشتے کو بھی مجال نہیں یہاں تک کہ اس مقام سے آگے جانے سے جبریل امی علی السلام نے بھی معذرت کری شب اسرا کے دولہ مہمان خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعلی کی بارگاہ میں اس خاص قرب اعلی میں پہنچے جس کا مخلوق تصور نہیں کر سکتی اللہ تعالی کی بارگاہ سے خصوصی عنایات ہوئی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ عنایت کیا گیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر سدرت المتہا پر پہنچنے کے بعد جنت کی سیر فرمائی جہنم کو دیکھا شب اثرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقع معراج کی خبریں دیں تو کفار نہ ہنجار بد اتوار اسیا نے بڑا شور مچایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی عمارت کا حل پوچھا ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں پوچھی نبی غیب دان رسول ذیشاں رب کے مہمان صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے معراج کا مختصر ترین واقعہ قرآن پاک میں سفر معراج کا ذکر تین مقامات پر ہے پہلا مقام پارہ پندرہ سورے بنی اسرائیل آیت نمبر ایک میں سوبح الزی افرویا مینل مسجد الحروم مینل مسجد الحروم مسجد العقف الزی باروق نہ بارکنا حوله من بارکنوری نسمی البصیر ترجمہ کنز ایمان پاکی ہے اسے جو رات و رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقسا بیت المقدس تک جس کے گردہ گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے وہ سرورے کشورے رسالت جو ارش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہ ووسر ورے کش ور کر ہوئے تھے نئے نیالے طرف کے سامان ارب کے مہمان کے ساما عرب کے میں تھے سبحان اللہ میرعت المناجی یہ مشکا شریف کی شرح ہے اس میں حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ سے بارکنا ہے تک بیت المقدس کی معراج کا ذکر ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آتی اس میں آسمانی معراج کا ذکر ہے اور انہوں هُوَ السَّمِيعُ بصیر اس میں لا مکانی معراج کا ذکر ہے سبحان اللہ پتنی چینل کے ناظرین اس آیتے پاک کو جس میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے معراج کا ذکر کیا اس کا آغاز ہوا سبحان الزی سے یہ کلیمہ جو ہے علما فرماتے کے تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے علما فرماتے ہیں چونکہ واقع معراج جو ہے معراج کا جو واقعہ ہے بہت حیرت انگیز واقع ہے انسانی عقل سے بالا ہے اس لیے فرمایا کہ سبحان اللہ یعنی یہ اس کے ارادے سے ہوا جو عج سے پاک ہے ہر طرح قادر ہے حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے جس میں اطہر کا اوپر کی طرف جانا کر آگ و ضمحریر سے سلامت گزر جانا آسمانوں میں داخل ہو جانا جنت و دوزک کی سیر فرمانا پھر اس قدر جلد واپس آ جانا اگرچہ بہت مشکل معلوم ہوتا ہے مگر رب قدیر ازل کے نزدیک کچھ مشکل نہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا بیان ہے اس کے اندر سبحان اللہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر سورے بنی اسرائیل میں میڑاج کا بیان ہے وما جعلنا ترجمہ کمزولی مان اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے میراج کی صبح لوگوں کو میراج کا واقعہ بتایا تو بعض لوگ ایمان سے پھر گئے اسے کہتے ہیں مرتد جو ایمان لانے کے بعد پھر جائے اسے مرتد کہا جاتا ہے تو اس آیت میں ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالے جانے کا ذکر ہے قبلہ مفتی احمد یارخان نعمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے کی اس آیت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ معاج شریف صرف روح کو نہیں ہوئی بلکہ جسم و روح دونوں کو ہوئی کیونکہ اگر حالت خواب میں فقط روح کو معراج ہوتی تو کسی کو اعتراض نہ ہوتا مفتی احمد یارخان نعیمی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آئےت مبارکہ کا بھی معراج جسمانی کی روشن دلیل ہے کیونکہ اگر صرف خواب کی معراج ہوتی تو نہ اس کا انکار ہوتا اور نا فتنا قرآن پاک میں تیسرا مقام جو ہے جس میں میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی معراج کا ذکر ہے وہ ہے ستائیسواں پارا سورہ نجم اور اس میں آیت ایک سے اٹھارہ تک معراج کا بیان ہو رہا ہے اگر آپ اس کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا سرات الجنان سے پڑھیں اس کی ماشاء اللہ یہ نویں جلد نویں جلدے اس کو پڑھیں سورہ نجم کو پھر دیکھیں واقع معراج کی برکتیں کتنی حاصل ہوتی ہیں اور چاہیں تو تفسیر خزاں الرفان سے اس کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے نبی پاک علیہ سلاط اسلام کی اور بھی محبت دل میں جوش مارے گی تو سور نجم میں واقع معراج کا ذکر ہوتا ہے آئیے ہم اس کی آیات ہم پڑھتے سنتے ہیں بسم اللہ ہر صَاحِبُكُمْ وَمَا روحیم ترجمہ کنزل ایمان اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معاج سے اترے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے کو اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے <فَسْتَوَىٰ> انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے پھر اس جلوے نے قصد فرمایا وہو بال اووفقل آل <الْأَعْلَى> اور وہ آسمانے بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا ن فٹڈ لا فک ن قوہوسینی او ن <أَدْنَا> تر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب و تہیا تو اس جلوے۔ اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم او ہے او ہے اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی ما كغب الفؤاد ما دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا تم یار سدروں تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو اور انہوں نے تو وہ جلوات دو بار دیکھا سدر تل کے پاس جن تل مل بو اس کے پاس جنت ہے جب سدرا پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا آخ نہ کسی طرف پھری نہ ہد سے بڑھی لکھو درو یا تیروی ہلکو بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں آئیے قصیدہ میں راجیا کے چنداچار سنتے ہیں پرور سالت پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نیالے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے نئے نی مبارک چم کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی یہ انار دل کا بولتے تھے ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گرانا دل قصیدہ مہراجیا یہ آلہ حضرت کا بہت عظیم و شان قصیدہ ہے اس کے ہیں سڑسٹھ سکسٹی سیون اشعارے آپ یہ پڑھیں گے من تازہ ہو جائے گا اور سمجھ میں نہ آئے تو اس کی وضاحتیں اور شروحات علماء علیہ سنت نے لکھی ہیں وہ پڑھ لیں اور معراج کے واقعہ کے لیے فیضان معراج رسالہ مکتبۃ المدینہ کا آپ یہ پڑھیے مختصر اور بہت جامع بیان معراج کا اس کے اندر دا اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈ بھی کر سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ روز مغرب کے بعد چاہ مختلف عنوانات پر مثلا اقلی صلاحت اسلام کا شب معراج وہ سینا مبارک چاک ہوا اس کا واقعہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا براق پر ہمارے اکالی سلات السلام نے سواری فرمائی تو براق کی کیا شان و شوکت تھی اس کی رفتار کیسی تھی اس کی صورت کیسی تھی انشاءاللہ یہ بھی بیان کیا جائے گا دیگر انبیاء کی معراجوں کا بیان بھی کیا جائے گا جبریل امی علیہ السلام معراج میں اکالی سلاط السلام کے ساتھ رہے اس کا بھی بیان کیا جائے گا اور بہت سارے عنوانات پر روز اللہ نے چاہا تو بیان کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب اثرا کے دُلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے آپ کی فرما برداری میں جینا مرنا نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم